لبيك اللهم لبيك لبيك لا جديك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا جديك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء بالنسليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك یا حبیب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوز دو سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر درد پاک کی کثرت کو تمہارا مجھ پر دور پاک پڑھنا تمہارے دلوں کی تہارت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں کی گندگی اور زنگ کو دور کرنے کے لیے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو سلام کی کثرت کرتے رہیں ذکو شیخ محبت کے ساتھ درد پاک پڑھ لیجیے صلی الحبیب اللہ وسلم مبارک علاسم کی دنا مولا کرم وبارک محترم اور پیارے اسلام مدری چرن کے سلسلے احکام حج میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں گزشتہ سلسلوں کے اندر حج کا حکم حج کی فرضیت کی شرائط وجوب ادا کی شرائط اور عمومی طور پر جو ایک حاجی کے فضائل ہیں وہ بیان گئے آج کے اس سلسلے میں ہم ایک ذائر کو نیت کیا کرنی چاہیے جو حج کی سعادت پا رہے ہیں یا پانا چاہتے ہیں انہیں اس سفر پر روانہ ہوتے وقت کیا نیت کرنی چاہیے ویسے تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے مقدس سفر پر روانہ ہو رہا ہے اور کتنے ہی مقدس مقامات کی زیارت اس کے حصے میں آنے والی ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر لیکن اصل مقصود اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی تعظیم کے واسطے بنائے گئے گھر خانہ کعبہ کا طواف جو ہے اس کی منزل ہے حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ حج پر جانا چاہتے ہو اچھا پھر اپنی کمر کس لو مشقت کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہر وقت اپنے سامنے یہ بات رکھو کہ تم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو کس کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہو اتنی ہی بات آپ کر پائے اور نہ جانے اس وقت انوار و تجلیات کا کیا نظول ہوا اور کیا ان کی روحانی کیفیت تھی آپ بے ہوش ہو کر گر گئے جو شخص پوچھنے آیا تھا وہ بھی کوئی کم نہ تھا وہ بھی بے ہوش ہو کر گر گیا اور حضرت فزیب نیاد رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو کچھ دیر میں ہوش آ گیا لیکن جو شخص پوچھنے آیا تھا اس کی روح قصے انصری سے پرواز کر گئی اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو تو بندے کے سامنے اصل مقصود جو ہے اللہ تعالی کی اطاعت اور وہ مقدس مقامات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے وہاں اس کے پیاروں کی علامات ہیں خانہ کعبہ ایک عمارت ہے ایک جگہ ہے اس جگہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کا طواف کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ آیا ہے اس نے جو ہے وہ بے سلے لباس پہنے ہیں یا اگر وہ نفلی طواف بھی کر رہا ہے سلے لباس کے ساتھ بھی اف کر رہا ہے اصل مقصود رب تعلیٰ کی تعظیم ہے خانہ کعبہ تو پتھروں کی بنائی گئی ایک عمارت ہے بہت مقدس جگہ ہے یہاں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے یہ ایک عمارت ہے اسے بنانے کا حکم دیا گیا انبیاء نے بنا دیا اصل مقصود اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے اس کے سامنے ان کے ساری اور توازوں کا اظہار کرنا ہے یہی ہر دم ایک ذائر کے لیے اصل مقصود ہونا چاہیے اور یہی اس کو ہر وقت نیت کرنی چاہیے علامہ ابود وقا احمد بن محمد بن احمد حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بحر عمیق میں نقل فرماتے ہیں کہ جو لوگ مکہ مکرمہ کو آتے ہیں وہ چھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یعنی چھ مختلف طرح کی نیتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں پہلی قسم کے تو وہ لوگ ہیں کہ مکہ مکرمہ جن کا وطن ہے اگر وہ باہر کسی کام سے جاتے ہیں تو دوبارہ اپنے وطن میں آ جاتے ہیں تو ان کے آنے پر تو کسی قسم کا تبصرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے دوسرے وہ افراد ہیں جو تجارت کی غرض سے مکہ آتے ہیں جن کا وہاں کاروبار ہے بلڈنگز ہیں لین دین ہے تجارت ہے یا ملازمت ہے ان کا مقصود مکہ مکرمہ کی عظمت یا مناسب کی ادائیگی نہیں ہوتا بلکہ اپنی تجارت کرنا مقصود ہوتا ہے تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر میں مکہ سے باہر ہے یا عرب سے باہر ہے گھر میں اسے اس کا دل نہیں لگ رہا بے چینی ہو رہی ہے آؤٹنگ کا دل چاہ رہا ہے اس کا دل چاہا کہیں گھوم پھر کر آئے تو اسے یاد آیا کہ اس پر حج فرض ہے چلو حج کر کر آ جاتے ہیں تو اس نکلنے والے نے حج کو ثانوی حیثیت دی اس کی اصل نیت یہ تھی کہ آؤٹنگ کر کر آتے ہیں سیر و تفریح کر کر آتے ہیں چلو دل بوجھل ہو گیا ہے کچھ ہلکا ہو جائے گا تو اس کا اثر مقصود سیر و تفریح ہے مناسب کے حج کرنا نہیں اللہ رب العزت کی تعظیم نہیں یہ الگ بات ہے جب یہ نکلا ہے تو پھر یہ بہت ساری نیکیاں بھی کرتا چلا جاتا ہے تو ایسے شخص کو اپنی نیت کی درستگی کی حاجت ہے چوتھی قسم کا وہ شخص ہے جس کے دل میں ریا ہے جس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں اس لیے حج کرنے چلوں مجھے اس لیے حج کا موقع ملے تاکہ لوگ مجھے حاجی کہہ سکیں حاجی کہہ کر میری عزت کر سکیں تو اس نکلنے والے کی جو نیت ہے وہ ریاکاری کی نیت ہے اسے سواب بالکل نہیں ملے گا پانچویں قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو حج کے ارادے سے اس لیے نکلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت کو حج کی ادائیگی کا حکم دیا ہے وہ اس لیے نکلتے ہیں اگر وہ حج فرض بھی کر چکے ہوں تو نفلی حج کے لیے نکلتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں وہ مقامات کے جہاں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اس شہر مقدس میں جا کر خوب نیکیاں کر سکیں یہ جو نیت ہے یہ جو لوگ ہیں یہ خالص مومن ہیں ان کی نیت نیت صادقہ ہے اور انہیں اپنی نیتوں پر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے علامہ البقاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ چھٹی قسم کے وہ لوگ ہیں جو پانچوں قسمیں گزری ان میں سے تو کسی میں نہیں نہ تو وہ ریا کاری والے ہیں نہ دنیاوی تجارت کی غرض سے آئے ہیں نہ جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں نہ ایسا ہے کہ مکہ ان کا وطن ہو لیکن وہ پانچویں قسم کے قریب قریب ہیں اگرچہ ان کی نیت چلتے وقت یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور خانہ کاغذہ کی تعظیم کریں عظمت کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوں بس یہ اچانک اپنا ارادہ بناتے ہیں اور سفر پر نکل آتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ پانچویں قسم کے قریب قریب ہیں بات اراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی محبت دلوں میں ڈال رکھی ہے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو خانہ کعبہ کی زیارت کیے بغیر جنہیں چین ہی نہیں آتا اور بس وہ اچانک ان کا پروگرام بنتا ہے اور وہ فورن کے فوراً روانہ ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی حسرات والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو پھر آپ نے یہ دعا فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دعا منقول ہے فضل افرم من ساوی الہم اے اللہ لوگوں کے دل اس گھر کی طرف مائل فرما دیں تاکہ لوگ اس کی طرف جوک درجو آتے, آتے چلے جائیں تو ایک قدرتی فطرتی طور پر مومنین کے دلوں میں نیک لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت ڈال دی گئی ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شابان کی پندرہویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ پر ایک نگاہ رحمت فرماتا ہے اور اس کے نتیجے میں کثیر لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور وہ اس کی محبت میں بے قرار ہو جاتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس پر وہی فرمائی انی نو ذر نورن کہ میں تجھ پر نور نازل کروں گا خالق ان اور میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا کہ جو تیری طرف اس طرح بے تابانہ طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے انڈے دینے کے بعد ایک کبوتری جو ہے وہ اپنے انڈوں کی طرف بےتابانہ طریقے سے لپکتی ہے محترم ارتارس میں بھائی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ کو جاتے ہیں حرمین طیبین کی زیارت کو جاتے ہیں ان جانے والوں کی نیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ ان کی نیتوں میں تفاوت ہوتا ہے کوئی کسی نیت کے تحت جاتا ہے کوئی کسی نیت کے تحت جاتا ہے اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو احرام باندھ کر تجارت کی غرض سے حج کرنے کو جائیں جو احرام باندھ کر اس لیے جائیں کہ سیر و تفریح ہو جائے جو اس لیے جائیں کہ انہیں حاجی کہا جائے ہلاکت ہو سے لوگوں کے لیے تو ضرورت ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کریں یاد رکھیے ان نمل اعمال و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر بندہ غلطی پر ہے اس کی نیت غلط ہے تو اپنی نیت کو صحیح کر لے تو جو خرابی آ رہی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو جن اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو اس سال حج کی سعادت ملنی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نیت صادقہ کر لیں اپنی نیت یہ کریں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے حج کر رہے ہیں انبیاء نے حج کیا ہے ان کی سنت ادا کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا حسنہ ہم سکھاتا ہے ان کی اتباع میں ہم حج پر جا رہے ہیں وہاں مقامات مقدسہ ہیں ان کی زیارت سے اپنی پیاس بجائیں گے ان کے انوار سے فیض یاب ہوں گے نیک مسلمانوں کی برکتیں حاصل کریں گے وہاں نیکیوں کے اجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں وہاں جا کر خوب نیکیاں کریں گے الغرض اگر دل کے اندر اچھائی ہو دل پاک ہو تو بندہ بہت ساری نیتیں کرتا چلا جاتا ہے اور اگر دل کے اندر خوبص ہے گندگی ہے دل کے اندر برائی چھپی ہے تو پھر یہ گندگی جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتی اسے اپنے گرد محصور رکھتی ہے تو ضرورت اس امر کی ہے اپنے دل کو پاک و صاف کیا جائے سرکار دالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یا الناس علام لوگوں پر ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے حجون حجنیا امتی کہ جو میری امت کے امیر ترین لوگ ہوں گے وہ حج کریں گے لنزتی سیر و تفریح کے لیے وہ اوسات املی اور جو درمیانی درجے کے لوگ ہوں گے وہ اس لیے حج کریں گے کہ تجارت کی جا سکے وہ قرآہ املی ریائی اور جو علم والے ہوں گے ان میں ایک بڑی تعداد ہوگی جو اس لیے حج کریں گے کہ ان کو حاجی کہا جا سکے ریا کاری کی غرض سے حج کریں گے اور جو لاچار اور غریب لوگ ہوں گے وہ اس لیے مکہ آئیں گے تاکہ یہاں آ کر لوگوں سے بھیگ مانگیں خیرات طلب کریں اللہ اکبر سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی پہلے یہ علامات بیان فرما دی اور آج ہم دیکھتے ہیں ایک طبقہ ہے جس نے حج کو کاروبار بنا لیا ہے اور وہ اس کی جانے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں جا کر تجارتی معاملات کرتا ہے یاد رکھیے تجارت کے لیے حج کو جانا گنا ہے اور حج کرتے ہوئے تجارت کرنا گنا نہیں ہے اگر کوئی جا رہا ہے کوئی اس نے سامان لے لیا اور قانون بھی اگر اس کی اجازت دیتا ہے یا وہاں جا کر کچھ خرید لیا اور لے گیا تو شران یہ جائز ہے لیکن پھر بھی علماء نے کہا ایسے شخص کو چاہیے پہلے حج کر لے پھر تجارت کرے لیکن اگر کسی کا مقصود اور نیت یہ ہے کہ تجارت کے لیے حج کو جاتا ہوں تو یہ نیت مضموم ہوگی حج کرنے کا ثواب نہیں پائے گا اور نیت حج کی ہے اور زمینی طور پر راستے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اگر یہ سامان کچھ لے لیتا ہے تو پھر اس کے حج پر کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن یہ اس اعتبار سے گفتگو ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت ہو لیکن فی زمانہ ایسا نہیں ہے کسی بھی قسم کے تجارتی سامان لے جانے کی حاجی کو اجازت نہیں دی جاتی اس لیے اسے نہیں لے جانا چاہیے دوسرے کا فرمایا گیا کہ جو امیر ترین لوگ ہوں گے وہ گھومنے کے لیے حج کریں گے اور ایسا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان وہ سال میں کئی کئی دفعہ جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر آنے کے بعد کوئی واضح تبدیلی محسوس نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہاں جاتے ہیں وہاں جا کر جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے اس طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے ایک بڑا طبقہ ہے جو وہاں کی رونق دیکھنے کے لیے شاید جاتا ہو اسی طریقے سے بہت سارے لوگ واقعی آج بھی اس لیے جاتے ہوں گے کہ ان کو حاجی کہا جائے اور یہ بھی ایک مشاہدے کی بات ہے سننے کو ملتی ہیں باتیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بد کہ وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں خیرات مانگتے ہیں پر انسی بہت مہنگی ہے وہاں کی تو یوں بہت سارا مال کما کر جو کہ مال حرام ہوتا ہے پھر لوٹتے ہیں اور آج ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو حج پر جاتے وقت اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اسے فائیو سٹار سہولیات ملیں وہ انتہائی لگژری جو ہے وہ ہوٹل میں رہے اور انتہائی آسائش کے ساتھ ہر ہر لمحے پر جو ہے وہ اسے وی آئی پی پروٹوکال ملے اور پھر وہ حج کرے ایسے لوگوں کو بھی اپنی عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ ہارون رشید بڑے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کے ساتھ جا رہا تھا اور راستے کے اندر حضرت بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے تو حضرت بحر الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سپاہی آئے کہ یہاں سے ہارون رشید نے گزرنا ہے آپ یہ اپنا واضح بند فرما دیں تاکہ ان کے سوارے گزر سکے آپ نے اپنا آواز بند فرما دیا جب بادشاہ کے سوارے سامنے سے گزری کہنے لگے رکیے ذرا میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے فرمایا حد حسن کہ مجھ سے بیان کی حدیث احمد بن نائل نے اور وہ کہتے ہیں حد فانی قدامت بن عبداللہ کہ مجھ سے حدیث بیان کی قدامہ بن عبد اللہ نے رائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کہ میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں دیکھا آپ انتہائی سادہ سی کمزور سی اونٹنی پر سوار ہیں لم یا کنسما ترد والا درد والا اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اوٹنی پر سفر کر رہے تھے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ رمی فرما رہے تھے کہ نہ تو وہاں کوئی تبل بجا رہا تھا بجایا جا رہا تھا عام طور پر سراتین اور بادشاہ اور جہاں جاتے ہیں تو انہیں تبل بجا کر جو ہے وہ سلوٹ کیا جاتا ہے ہارون رشید سے حضرت بہل دانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے وہاں نہ تو کوئی تبل بجایا جا رہا تھا اور نہ ہی وہاں ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے تھے وہاں کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا دور ہٹو دور ہٹو بادشاہ کی سواری آ رہی نہیں کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا اسی روایت کو امام ترمیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں میان فرمایا کہ یرمل مل جم رہا یوم نخری اب تو قدامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یوم نہر کے دن رمی فرما رہے ہیں علامہ صحبا صاحبہ اٹھنی پر لئی سا دردن کا اور نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دور ہو دور ہو اتنے سادہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے جب آپ نے بادشاہ سے یہ خطاب فرمایا ہارون رشید کو جب یہ تمبی کی تو کسی نے کہا کہ آپ برانی مت برا مت مانیے میرا بحر ہے یہ مجنون ہے ہارون رشید نے کہا میں نے جانتا ہوں ہارون رشید کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے کہنے لگے حب ان کا ملک تل اردا و دانہ لقل عباد کا علح کا جو فقبرین و یا سعود اتورا با ہاضا بادشاہ سلامت اس دنیا کو چھوڑ دیجئے دانہ لقل کا نمازا لوگ آپ کے کتنے ہی قریب ہو جائیں آپ کیا کریں گے غدن کیا آپ نے قبر میں نہیں جانا ہے کیا یہی لوگ یگ کے بعد دیگر آپ پر مٹی نہیں ڈالیں گے یا سو رابق ہاضا سما حاضا یہی ایک کے بعد دوسرا مٹی ڈال دے گا دنیا سے کنارہ کا شیخ تیار کر لیجئے ہارون رشید نے کہا کچھ اور نصیحت فرمائیے پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہارون رشید کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات اور انفاق سبیل اللہ کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی تو دیکھا آپ نے کہ ہمارے جو اولیاء اکرام ہیں وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ بندہ حج کرنے کو نکلے ایک اور واقعہ ہارول رشید کے حوالے سے کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہارول رشید نے قسم کھائی کہ وہ پیدل حج کرے گا اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اس نے پیدل حج کرنا شروع کیا لیکن چونکہ ایک بہت عظیم بادشاہ تھا بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا ہارون رشید کے لیے عراق سے لے کر حجاز تک قالین بچھایا گیا لیکن اگر چیک قالین ہو چلنا تو پیدل تھا ایک میل ہی ہارون رشید چل پایا ہوگا کہ تھک کر بیٹھ گیا آرام کرنے کے لئے اسی اصنا میں اللہ کے نیک بلی حضرت سعدون مجنون رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے جب انہوں نے ہارون رشید کو پیدل بھی اس ٹاٹ باٹ کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو انتہائی نصیحت آمیز اشعار ارشاد فرمائے حضرت سعدون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حبد دنیا تو آتی کا علیہ حق دہر قہری کا اے بادشاہ دنیا کو چھوڑ دیجئے علح سلم کا کیا موت نے آپ کے پاس نہیں آنا ہے فما تو جب موت نے آنا ہے تو پھر دنیا کا کیا کرنا ہے آپ کی لاکھوں میلوں میں پھیلی ہوئی سلطنت ہے اور عالم یہ ہے آپ ایک میل پیدل نہیں چل سکتے اس سلطنت پر علا دنیا دنیا کو طلب کرنے والے دائت دنیا نشانی کا چھوڑ دے سے کماں ادحدہ رو یہ زمانہ جس طرح تجھے خوشیاں دے رہا ہے تجھے ہسا رہا ہے قزا علی کدہ رو کا حالات ایک جیسے نہیں ہوتے یہی زمانہ کل آپ کو رلائے گا ہارون رشید بھی ایک خوف خدا رکھنے والا بادشاہ تھا ایک نیک بادشاہ تھا یہ اشعار سننے کے بعد بے ہوش ہو گیا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون رشید جو ہے وہ تین یعنی اتنی دیر بے ہوش رہا کہ تین نمازیں بھی بے ہوشی کی حالت میں قضا ہو گئی بہر ایسی صورت میں گناہ تو نہیں ہوگا ہوش میں ہونا ضروری ہے اگر بندہ بے ہوش ہو جائے تو نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوتا لیکن اسے اگر تین نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اسے قضا پڑھنی ہوں گی اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد کتابوں میں ملتا ہے آدیث میں کتب حادث میں ارشاد نقل کیا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ ایک ایک آدمی دو دو سواریوں پر آ رہا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ ایک سواری پر بیٹھا اور چل پڑا لیکن جب ٹھاس بات اور شان و شوقت کا زمانہ آیا تو کوتل گھوڑے لگا لیے گئے یعنی ایک گھوڑے کے ساتھ جب دوسرا گھوڑا چلتا ہے اسے کوتل کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بگی میں تو ایک سے زیادہ گھوڑے لگتے ہیں تو جب آپ نے لوگوں کی تھاٹ بار دیکھی تو فرمایا ہاج جو کلیل کیسا سامان آ کہ حاجی کم ہیں اور سواریاں زیادہ ہیں آپ کا گزر ایک مسکین شخص پر ہوا جس نے پھٹے پورانے پٹا پورانا جو ہے وہ احرام آندھا ہوا تھا اور ایک سامان کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا فرما لگے من الحاج ہاں ہاں یہ حاجی ہے جس طرح عز اور ان کے کے ساتھ یہ آیا ہے یہ واقعی حاجی ہے یاد رکھیے کہ سفر حج کے اندر سہولتیں اختیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر نیت تفاخر اور تکاثر کی ہو لوگوں پر یہ جتانا مقصود ہو کہ ماں بذولت کتنی سہولتوں کے اختیار کرنے پر قادن ہے تو اب یہ نیت مضموم ہوگی البتہ یہ ضرور ہے حج کو انتہائی سادگی سے کرنا چاہیے بات دراصل یہ ہے کہ جب بندہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے جب وہ اپنے سلے ہوئے لباس کو اتار دیتا ہے تو وہ احرام کی دو چادریں نہیں پہن رہا ہوتا وہ دراصل آجزی اور توازوں کا لباس پہن رہا ہوتا ہے دیکھیے حاجی کے بدن پر کیا ہوتا ہے احرام کی دو چادریں اور ایک چپل صرف تین چیزوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے ننگا سر ہے جو آجی کی انتہائی علامت ہے سر ننگا کرنا انکسارے کی علامت ہے پاؤں میں اچھے جوتے نہیں پہن سکتا بس ایسے جوتے ہوں کہ جس سے پاؤں کی جو پشت ہے چھپ نہ سکے یہ تاکید اسی لیے ہے کہ اچھے جوتے نہ ہوں سادگی کے ساتھ سادہ جوتے ہوں اور نکلتے وقت لبیک ایک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی یہ سدائیں ہیں تو اگر یہ تھارٹ باڑھ سے نکلے شان و شوکت سے نکلے تو پھر جو فلسفہ حج ہے وہ تو فوت ہو جائے گا حج جو ہے یہ آجزی اور انکسارے سکھاتا ہے امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ قوت القلوب میں فرماتے ہیں اہل دنیا کی طرح حج پر نہ نکلو جس میں تفاخر ہو تقاصر ہو جس میں ٹھاٹ و شان و شوکت ہو بلکہ فکڑا کی طرح حج پر نکلو مسکین لوگوں کی طرح حج پر نکلو تاکہ تمہارا شمار مسکین لوگوں میں کیا جا سکے آپ فرماتے ہیں کہ سراہ کے اندر جتنی تکالیف آئیں گی جتنی بھو پیاس صحبت برداشت کرنی پڑے گی اتنا ہی زیادہ ثواب ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سی اٹھنے پر جو ہے وہ ایک مرتبہ حج فرمایا حالانکہ آپ بعد میں جب طباہ کرنے کے لیے آئے تو آپ انتہائی عمدہ اٹھنے پر سوار تھے لیکن دوران حج یعنی مینا وغیرہ میں انتہائی سادہ سی اٹھنی تھی اور فرمایا اس کی قیمت چار درہم ہوگی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا خود عنی مناسب اے لوگوں سے حج کے مناسب سیکھو اور آپ نے یہ فرمایا لبیک اللہ حج سمعتا اور جب حج کو جاؤ تو یوں کہو لبیک اللہ اور ایسا حج ہونا چاہیے اس میں نہ ریاکاری کاری ہو نہ ہی دکھاوا ہو حضرت امام ابو تعالی مکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان الحاجو اشائسو تفل حاجی تو وہ ہے جو جس کے بال گرد آلود ہو اور خود جو ہے اس کا جسم میلہ کچیلا ہو یعنی تفل کے جو ہے دو معنی بیان کیے گئے کتابوں میں اللہ ماہنی اور دیگر محدسین نے اس کے دو معنی بیان کیے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ شخص جس کے جسم سے پسینے کی بو آئے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کے جسم پر میل کچیل جم جائے تو چونکہ آجزی اور انکساری کی یہ انتہا ہے کہ بندہ ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اسے اپنے جسم سے میل دور کرنے کی بھی اجازت نہیں اور آجزی کا مطلب کہ کیا مقام ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حاجیوں کی علامت ہے کہ اس کے بال پر گندے ہوتے ہیں اس کے جسم پر میل ہوتا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمل یق تف حج سے के کے بعد حاجیوں کو چاہیے کہ اپنے جسم کا میل دور کریں جو میل چھڑاتے ہیں गए بڑھ گئے ہوں وہ पूरे ہیں پورے کے پورے حج کے اندر حاجی اور انکساری کا مظاہرہ ہر ہر قدم پر کرنا چاہیے تو آپ نے حج کے حوالے سے نیتوں کا بیان سنا حج کے حوالے سے توازوں اور انکساری کا بیان سنا اور شان و شکت کے ساتھ نہیں سادگی کے ساتھ حج کا بیان سنا اب آتے ہیں اس بیان کے دوسرے حصے کی طرف کہ حج کا فلسفہ کیا ہے اس جو, پوری جو پوری عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فرض کی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بیان کی ہے اس حج کا فلسفہ کیا ہے دیکھیے حج دراصل ایک مشاہداتی عبادت ہے اس میں کبھی آنکھوں کے سامنے انوار و تجلیات کا مرکز خانہ کعبہ ہوتا ہے تو کبھی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی نشانی صفا و مروا ہوتی ہے کبھی جبل رحمت اس کے سامنے ہوتا ہے کبھی آفات کا میدان اور کبھی مینا اور کبھی مضلفہ تو ایک مشاہداتی عبادت ہے جس عبادت کے ذریعے بندے کے ایمان بندے کی روح بندے کے جسم کو جو تازگی حاصل ہوتی ہے اس کی مثال کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتی ہر طبقہ سے وابستہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں حج کے فوائد بیان کیے کسی نے کہا کہ یہ ایک عالمگیر یک جہتی کا اظہار ہے کسی نے کہا مساوات اور اخوت کا ایک عالمی مظاہرہ ہے کہ جہاں امیر غریب اغنیا فقراء مسکین سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی لباس میں ایک ہی روم میں ایک ہی ساتھ مناسب کو ادا کر رہے ہوتے ہیں کسی نے کہا کہ حج جو ہے اپنے آپ کو فنا کر دینے اور عملی طور پر زبانی طور پر تو اس دور ان کے سارے بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن حج جو ہے عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر عارجری اور انکساری اختیار کرنے کا نام ہے اور کسی نے یہ کہا کہ حج جو ہے وہ ایک بھاگے ہوئے مجرم کا ایک گناہ کا اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ کر توبہ طائب ہونے اور اپنے گناہ معاف کرنے کا نام ہے فلسفہ حج حج کے فوائد مناسب حج کی روحانیت پس منظر یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی جو جتنا زیادہ خلوص رکھتا ہے جتنا زیادہ علم رکھتا ہے اس کے سامنے اس عبادت کے اتنے ہی زیادہ فوائد اتنی ہی زیادہ خواص اتنی ہی زیادہ فضیلتیں اتنی, اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ حکمتیں اسے نظر آئیں گی اور حضرت اولیاء اور علماء کرام کیونکہ علم سے مزن ہوتے ہیں تو ان کو یہ آثار زیادہ نظر آتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی بیان فرمائے امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے حد کا ایک بڑا ہی پیارا فلسفہ بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا پچھلی امتوں میں کہ لوگ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرنے اپنی خواہشات کو ترک کرتے اپنے شہوت سے دور بھاگتے اور پہاڑوں پر چلے جاتے مجاہدے کرتے ریازتیں کرتے اور گوشہ نشینی اختیار کرتے روحبانیت کی زندگی گزارتے تب جا کے انہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا تھا اور پچھلی متوں کے اندر روحبانیت جو ہے وہ ایک عمدہ عبادت سمجھی جاتی تھی اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کے حوالے سے جب احوال بیان کیے وہاں سورہ سویدہ آیت نمبر 72 میں یوں ارشاد ہوا من کس نوح بان لا تک اور ان میں کچھ لوگ علم والے ہیں اور کچھ درویش لوگ ہیں یعنی گوشہ نشینی کرنے والے لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے تو یہاں ان لوگوں کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی لیکن اسلام کے اندر رحبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر گوشہ نشینی کا حکم نہیں ہے ہاں اگر کوئی کرے تو مخصوص حالات میں اس کی اجازت بھی ہے تو اسلام کے اندر رحبانیت نہیں رکھی گئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب جو یہ عبادت تھی یعنی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ روبانیت تھی اس کا کیا ہوگا بندے اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ سوال کیا گیا امام گزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس امت میں روبانیت کا طریقہ کیا ہوگا تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں روبانیت کے ذریعے جو فوائد حاصل ہوتے تھے اس کا طریقہ آپ نے بیان کرتے ہوئے اشاع فرمایا بح الحجہ و تقبیرہ الک الشرف حجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد اور حج کرنا دے دیا ہے جس کی بنا پر جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں یوں سمجھیے کہ اسلام کا جو نظام عبادت دیا گیا کہ پانچ وقت نماز پچھلی امرتوں میں قدریں مختلف ہوتی تھیں رمضان کے روزے زکوٰ کی ادائیگی اور خاص طور پر حج جو تکالیف کی ایک عبادت ہے جو مشقت کی ایک عبادت ہے تو نماز روزہ حج زکت جو فلسفہ عبادت دیا گیا تو اس فلسفے کے اندر اللہ تعالی سے قرب ہونے کا موقع دیا گیا ہے جب بندہ حج میں مصروف ہوتا ہے جب وہ نماز میں مصروف ہوتا ہے روزے میں مصروف ہوتا ہے جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مصروف ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے تو حج دراصل اللہ تک پہنچنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بعض صفیہ نے فرمایا کہ حج میں دو حروف ہیں ایک ہا اور دوسرا جین ہا سے مراد حق تعالی ہے رب العزت اللہ رب العزت اور جیم سے مراد ہیں بندے کے جرم تو فلسفہ حج یہ بیان کرتا ہے کہ جو بندہ اپنی گناہ بخشوانا چاہتا ہے وہ حج پر نکلے حق تعلی کی انوار و تجلیات کی بارش میں اپنے آپ کو نہلائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بعض صفیہ نے فرمایا کہ حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا اور قصد کی دو قسمیں ہیں ایک قصد البدن بندہ اپنے جسم کے ساتھ کہیں جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض طلوہ کلاس میں بیٹھے ہیں وہ جسمانی صورت میں تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دماغی طور پر وہاں نہیں ہوتے ہیں اپنے گھر گئے ہوتے ہیں کہیں اور سوچ میں مصروف ہوتے ہیں تو حج کے معنی قصد کرنا صوفیہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے قصد البدن بدن قصد کرتا ہے بدن کہیں جا رہا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قصد القلب دل کا قصد کرنا فرماتے ہیں کہ حج اس بات کی ترقین کرتا ہے کہ بندے کا جسم ہی نہیں بندے کا اگر قلب بھی اللہ کی طرف کاشد ہو جائے اللہ کی طرف مائل ہو جائے تو پھر جس طرح بندہ خانہ کعبہ کے گر جا کر طواف کرتا ہے اگر وہ بندہ اللہ کی یاد کو اپنا دل بنا لے تو اس کا دل بھی جو ہے اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے بع صفیہ اکرام نے سفر حد کے اندر منہمک رہنے اور خوشی اور خضو حاصل کرنے کے لیے ایک تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذائر کو چاہیے کہ اپنے مناسب کو اگر وہ بہتر طور پر ادا کرنا چاہتا ہے تو تمام مناسب سے متعلق فضائل کو جانیں یعنی طواف کرنے کی کیا فضیلت ہے صحیح کرنے کے کی کیا فضائل ہیں عرفات کے حوالے سے آثار میں کیا چیزیں آئیں ہیں احادیث میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں مینا کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں مضلفہ کے کیا فضائل ہیں ایک تو فضائل کو جانیں پھر وہاں مخصوص جو وظائف ہیں اوراد ہیں ان کو جانیں جب وہ ان تمام چیزوں کو جانے گا تو اس کے دل میں ان مقامات کی قدر منزلت اور عظمت پیدا ہوگی اور جب تک کسی کے دل میں کسی چیز کی قدر عظمت اور منزلت پیدا نہ ہو تو اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا اور بے قدری کے ساتھ بندہ غفلت میں وقت کو گزار دیتا ہے اس کی ایک مثال دی گئی کہ ایک کوئی ہیرہ ہے لیکن میلہ کچیلا ہے اور وہ کہیں کیچر میں پڑا ہوا ہے ایک عام آدمی گزرے گا تو شاید پتھر سمجھ کے اسے چھوڑ کر چلا جائے لیکن اگر جوہری گزرے گا ہیرے کا ماہر گزرے گا اس پہلی نظر ہی میں پہچان لے گا کہ اس پتھر کے کیا قیمت ہے وہ اس کیچڑ میں ہاتھ ڈال کر بھی اسے نکال لے گا کیوں کہ یہ جانتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے تو اسی طریقے سے ایک چیز کتنی ہی عظمت اہمیت اور خوبی والی ہو کمال والی ہو اگر آپ اس کی عظمت سے ناواقف ہیں کما حقوق اس کی عظمت کو نہیں جانتے تو پھر آپ غافل ہو سکتے ہیں اس لیے قدر و منزلت کو جاننا یہ بڑا اہم ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے حوالے سے علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کیا جائے طبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کا تحفہ ہمیں دیا ہے حج کے مسائل پر لاجواب کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں اسی طریقے سے فتاور عزیہ شریف ہے بہار شریعت ہے ان کا بھی مطالعہ کریں ان اللہ اور خاص طور پر علماء کی صحبت اختیار کریں اور ان سے سوالات کریں اور ان سے معلومات حاصل کر کے اپنے سفر کو بہتر سے بہتر بنائیں علامہ کرمانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جو کہ تیسری صدی کے بزرگ ہیں اور حج پر اولین لکھی جانے والی کتابوں میں سے ان کی ایک کتاب ہے المسالک فلمناسک اس کے اندر انہوں نے ایک ظاہر کے لیے جو سفر حج پر روانہ ہو رہا ہے ہم اپنے سلسلے کو ترتیب کے ساتھ ہی روانہ کریں گے ابھی ہم نے اپنا سفر شروع ہی نہیں کیا ہے اس سے پہلے نیتوں پر غور کر رہے ہیں باطنی جو لوازمات ہیں ان پر غور کر رہے ہیں تو علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ظائر کے لیے ایک تصوراتی تخیل دیا ہے کہ جب کوئی حج پر جانے لگے تو ان ان تصورات کے ساتھ ہر ہر مقام پر قدم رکھے اور جب وہ اس ان تصورات کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگا تو پھر اسے کامیابی ہی کامیابی نصیب ہوگی آپ فرماتے ہیں جب اپنے گھر سے نکلے تو نکلنے سے پہلے اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے مثال کے طور پر آج کل کے جو ایام ہیں بس تیاریاں شروع ہیں ان دنوں میں اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک شخص ایک شخص شدید بیمار ہے اور اسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے وہ لاچار ہے بس سفر آخر اس کا تیار ہے اور جب سفر رکھتے سفر باندھ لے تو یہ تصور کر کے گھر سے باہر قدم نکالے کہ اب یہ دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے جس طرح مردہ اپنے گھر سے جا رہا ہوتا ہے گاڑی میں سوار ہو تو یہ تصور کرے کہ جنازے کی ڈولی میں سوار ہو رہا ہے اور اگر کسی جنگل کے قریب سے گزرے تو یہ تصور کرے کہ یہ قبر میں پہنچ گیا ہے اور جب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب کہ احرام جو ہے وہ اپنی کات پر ماندا کرتے تھے آپ گھر سے باندھ کر چلتے ہیں تو اب اس وقت بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ احرام مانتے وقت یہ نیت کرے قبر سے نکل کر یہ میدان حشر میں جا رہا ہے اور لبیک کا ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں لبیک کہتے وقت ذہن میں یہ گمان لائے کہ بس میدان حشر برپا ہے اور مجھے بلایا جا رہا ہے اور میں منادی کی ندا پر لبیک کہہ رہا ہوں اور مجھے رب زجر کی بارگاہ میں پہنچنا ہے میرا حساب و کتاب ہے بس اس نیت سے احرام مان کر لبے کہتا ہوا جانب منزل روانہ ہو اور جب وقوف ارفہ کرے جو حج کا رکن اعظم ہے تو یہ تصور کرے کہ میدان حشر میں جمع ہے حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا گیا ہے مزدلفہ میں سوچ کر گزرے کہ پل راستے سے گزر رہا ہے اور مینا میں یہ تصور ذہن میں لائے کہ تمہیں مقام اعراف میں لا کر ٹھہرا دیا گیا ہے جو جنت و دوزت کے درمیان ہے نہیں معلوم کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزک ہے اور اسی خوف و خشیت کے عالم میں مینا میں محب عبادت رہے اور جب مناسب سفارغ ہونے کے بعد طواف کرنے حرم میں جائے تو پھر یہ نیت کرے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں اور یہاں جو آتا ہے وہ امن پا جاتا ہے اور طواف کرتے ہوئے یہ اب تصور اپنے ذہن میں لائے عرش الہی کا طواف کر رہا ہوں بیت المعمور کا طواف کر رہا ہوں اور صفا مروا کے صحیح کرنا ہو تو یہ دل میں سوچے کہ یہ میزان کے دو پلڑے ہیں جو ڈس بیلنس ہو رہے ہیں ان کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی میں اس طرح جاتا ہوں اور کبھی اس طرف جاتا ہوں جب اس تصور کو لے کر صفا اور کے صحیح کرے گا تو پھر اس کی خشیت کا عبادت میں ان کا کیا عالم ہوگا اور جب حلق کا مرحلہ آئے جب حلق کروا رہا ہو تو بس یہ تصور کرے کہ میرے نام امال ظاہر ہو رہے ہیں کیونکہ سر پگڑی کا اتر جانا ایک محاورہ ہے اس کا معنی ہے کسی کا بھید کھل جانا راز فاش ہو جانا یہ تصور ذہن میں لائے اس وقت کہ میرے جو ہے وہ اعمال کھل رہے ہیں کیونکہ اعمال ہی کہ کھلنے سے تو حشر میں یہ ظاہر ہوگا کون کافر ہے اور کون منافق ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفاق چھپائے بیٹھے ہیں ان کی پہچان ہم نہیں کر پاتے جب نام اعمال کھلیں گے پھر مخلوق یہ کون حق ہے اور کون باطل ہے ذہن میں تصور لائے کہ میرے امال کھلنا چاہتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم تبلاہ میدان مشرق میں قیامت کے دن میں لوگوں کے اعمال راز جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور آپ فرماتے ہیں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب اس کیفیت اور اس تصور کے ساتھ اور اس تخیل کے ساتھ کوئی سفر حج کرے گا تو پھر اسے کامیابی نصیب ہوگی اور جسے اس سفر میں کامیابی نصیب ہو گئی اس کے لیے بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ ایک ظائر کو کس طرح سفر کرنا چاہیے یہ ایک طریقہ تھا صوفیہ اکرام نے نیا نے کیا کیا طریقہ بیان کیے ہیں اصل بات ہے کہ دل جو ہے وہ صاف ہو جائے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد ہو جائے امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم الفیق الحرمین سفا 28 پر فرماتے ہیں جس طرح سرمایہ ظاہری کی ضرورت ہے اس سفر میں اسی طرح سرمایہ باطنی کی بھی سخت ضرورت ہے اور سرمایہ باطنی سرمایہ عشق و محبت ہے ظاہر ہے یہ اہل محبت سے ملتا ہے چنانکہ سرکار بغداد حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیان کیا کہ یہ ابھی بیت المقدس سے آئے ہیں تاکہ مجھ سے آداب عشق سیکھ سکیں سبحان اللہ ایک با کرامت ولی بھی سرمایہ عشق کے حصول کی خاطر ایک بڑے ولی کی بالگاہ میں حاضر دیتا ہے ہم اور آپ کس شمار اور قطار میں ہیں ہمیں بھی چاہیے کسی عاشق کے رسول سے نسبت قائم کر لیں کسی اگر ہم اب تک کسی کے مرید نہیں ہوئے ہیں تو کسی عاشق کے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جائیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیے شیخ تریکت امیر سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے پھر عشق و محبت کے کی کیا کیا مطلب کے کی نظارے آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ہی رمضان گزرا ہے لوگوں نے براہ راست طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ مدنی چینل پر سیر و اسٹار دیکھا بعض لوگوں نے سوال کیا کہ امیر سنت ایسے خوشو والے ہیں ایسے خشیت والے ہیں کہ استار کے وقت دیکھو تو رو رہے ہیں استار کے بعد دیکھو تو رو رہے ہیں شہری میں دیکھو تو رو رہے ہیں شہری ختم ہونے کے بعد دیکھو تو رو رہے ہیں انہیں اتنی جلدی کیسے رونا آ جاتا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ جیسا کہ کچھ دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ ہیرے کی پہچان ہر ایک کو نہیں ہوتی جوہری ہی کو ہوتی ہے تو ان کے رونے کی اگر حکمتیں سمجھنا ہے تو علماء نے کچھ مدنی پول بیان کیے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بندے کے دل کی جو کیفیتیں ہیں یہ مختلف ہوتی ہیں پہلے میلان ہوتا ہے بندہ کسی کی طرح مائل ہوتا ہے پھر پسندیدگی ہوتی ہے مائل ہونے کے بعد پسند بھی کر لیتا ہے پھر جو ہے محبت کا مرحلہ ہوتا ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر عشق کا مرحلہ آتا ہے عشق پیدا ہو جاتا ہے اور ہر وقت عاشق یہی تمنا ہوتی ہے کہ محبوب کا تصور اور خیال اور محبوب میرے سامنے ہوں ہم اس کے حقیقی بات کر رہے ہیں اور عشق کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے مرحلہ غم مرحلہ غم میں جب بندہ آتا ہے تو پھر وہ ہر وقت غمگین رہتا ہے مخموم رہتا ہے بس اس کی آنکھوں میں آنسوں ہی رہتے ہیں اور تذکرہ چھیڑنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کے کثیر بندے ہیں صالحین ہیں اور مرحلہ غم پر فائد ہوتے ہیں اور غم کے بعد مرحلہ فنا ہوتا ہے پھر بندہ محبوب کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے ہر وقت اسی میں کھو جاتا ہے تو قبلہ میر علیہ سنت حرمین طیبین کی محبت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رمضان کی محبت میں ایسے مہو ہیں کہ مرحلہ غم تو ہے ہی, ہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مقام فنا پر ہیں اسی بنا پر جو ہے وہ ہر وقت آپ دیکھتے رہتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور عجب انداز ہوتا ہے عجب عشق و محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ شاء ہمیں بھی عشق و محبت نصیب ہو جائے گی اے ذائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صد کے دل کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہماری نیتوں کو خالص فرمائے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے حج کو اللہ تعالیٰ اپنی باہرگاہ میں قبول المنظور فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لبائک